جگر جی کر بالا کے بار جی لایا جو خون رنگ جیگر کر بالا کے بعد اونچا ہوا حسین کسر کر بالا کے بعد لایا جو خون رنگ جیگر کر بالا کے بعد اونچا ہوا حسین کسر کر بالا کے بعد لایا جو خون رنگ جیگر کر بالا کے باتا ہوا حسینر کر بالا کے باتا کے باغاتے کر بالا کے باغاتا کے باتا کے باغات بالا کے بات بالا کے بات بالا کے بات ٹوٹا یزید شب تار کاف ٹوٹا یزیدیت کشبے تار کافسوں وی رہ بتول گھر کر کے بعد اونچا ہوا حسین کا سر کر کے بعد باتا ہوا حسین کا سر کر کے بعد لایا جو خون رنگ جگر کر بالا کے بعد اونچا ہوا حسین کا سر کر بالا کے بعد کر مل کر کہہ دیں بالا کے بعد بالا کے بعد بالا کے بعد بالا کے بعد اور اکی وہ بھی تھے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے کون لال مسجد والے وہ بھی تھے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے اک وہ بھی تھے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے اک ہم بھی ہے کہ چشمے ہے تر کر بلا کے بعد اونچا ہوا ہے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے وہ بھی تھے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے اک ہم چشمے تر کر بلا کے بعد اونچا ہوا حسین کسر کر بالا کے بعد اونچا ہوا حسین کسر کر بالا کے بعد کر بالا کے بعد کر بالا کے بعد مل کر کہہ دے کر بالا کے بعد کر بالا کے بعد کر بالا کے بعد کر بالا کے بات قتلے حسین اصل میں مر گئے جزید ہے گئے جزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے جزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر کے بار حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اس ہوتا ہے ہر کر بال کے بعد اونچا ہوا حسین کا سر کر بالا کے بعد اچا ہوا حسین بالا لایا جو خون رنگ جی گھر بالا کے بعد اونچا ہوا مل کر کہہ دے سارے دیکھے لایا جو خون رنگ جی گھر کر بالا کے بعد ہاتھ رکھ کر کے دے کر مالا کے بات <érer> کر بالا کے بات کر ملا کے بات کر بالا کے بات کر مالا کے کے